حاضرہ کو آپ دیکھیے حاضرہ ایک لیڈی تھی حد ابراہیم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک, ایک پلاننگ کی کہ ڈیزرٹ میں ایک نسر بنائی جائے ایک جنریشن ڈیزرٹ میں ڈیزرٹ جو تھا آپ جانتے ہیں ڈیزرٹ کیا ہوتا ہے وہاں صرف نیچر ہوتا ہے نیچر وہاں کوئی سولہ نہیں وہاں کوئی کلچر نہیں وہاں کوئی فیسلٹی نہیں وہاں کوئی کمفرٹ نہیں وہاں کوئی کوئی لگژری نہیں ایک بہت ہی سمپل لائف بہت ہی نیچرل لائف اوپر آسمان ہے نیچے ڈیزرٹ ہے تو حضرت ابراہیم کے ذریعہ اللہ تعالی نے یہ پلاننگ کی کہ نچر بنائی جائے کسی جنریشن جو نیچر پہ کھڑی ہوئی اپنی فطرت پہ کھڑی ہوئی تو حضرت حاضر نے اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کر دیا اس ڈیزرٹ میں اپنے بچے کو لے کر بس گئی وہ کیسا عجیب ہو گئی وہ وہ, وہ لیڈی جو ایک ڈیزرٹ میں جہاں پانی نہیں یا سبزہ نہیں جہاں کوئی انسان نہیں یا کوئی بستی نہیں جہاں کے بس گئی پھر دھیرے دھیرے حالات بدلے دھیرے دھیرے سب کچھ ہوا لیکن آپ غور کیجئے کہ کیسی عجیب وہ لیڈی تھی جب ان کے جو شوہر تھے حضرت ابراہیم ان کو اس ڈیزرٹ میں چھوڑ کر جانے لگے انہیں خود وہاں چھوڑ کر چلے گئے وہ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کہاں چھوڑ جا رہے میں ہوں میرا چھوٹا بچہ اور تو کچھ بھی نہیں اور تو کچھ بھی نہیں تو کئی بار انہوں نے کہا حد ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا تو آخر میں کہا اس لیڈی نے کیا آپ خدا نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں تو حد ابراہیم نے کہا کہ ہاں اس ڈیزرٹ میں کھڑا ہو کر اس لیڈی نے کہا تھا کہ ایجنڈ لائے اے یونا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا کچھ عجیب بات ہے نہیں یہاں تو ہم بیٹھے ہوئے یہاں تو سارے ہمارے پاس سارا کمفرٹ ہے سارے سامان ہے وہاں کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا نہ کھیتی نہ کوئی کھانے کا سامان کوئی سبزا صرف ایک ہوپ میں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر چیز دیں گے آگے تو ہاجرہ نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا کہ اگر کوئی آدمی ڈیزرٹ میں کھڑا ہو کر جہاں اوپر آسمان ہے نیچے سہرا یہ کہ خدایا تیرے لیے مانیہ یہاں پر اگر اپنے کو بسا دیا ہے تو خدا وہاں بھی اس کے لیے سب کچھ پیدا کر دے گا